بسم اللہ الرحمن الرحیم نوی بات اہل سنت وال جماعت اللہ کے رضا کے لیے اپنے آپ کو مٹا ڈالنے کی صفت سے متصف ہیں وہ کامل ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے وہ نارو اور القاب سے اپنی بے داغ زندگی کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے وہ صرف نسبت کو کافی سمجھ کر شریعت کی پیروی نہیں چھوڑ دیتے وہ اہل کتاب یہود و نثارا کی طرح صرف آرزو پر ہی قناعت نہیں کر لیتے کہ میری فلان خاندان یا فلاں پیر صاحب سے تعلقات ہیں یعنی سید زیادہ یا پیر زیادہ ہونا کافی نہیں بلکہ عمل بھی لازمی ہے اہل سنت و جماعت کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے تمام اعمال میں شریعت ہی کو حرف آخر جانتے اور مانتے ہیں وہ اپنے جہاد میں دعوت میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر میں اہل بداد پر سختی کرنے میں اور اپنے تمام معاملات و برتاؤ میں شریعت ہی کے تقاضوں کے مطابق آگے بڑھتے ہیں یا پیچھے ہٹتے ہیں یعنی ان کی پیش قدمی اور پسپائی دونوں شریعت ہی کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے دینی فوائد اور اسلام اور مسلمانوں کی خیرخواہی ان کے پیش نظر ہوتی ہے وہ انتقام یا تسکین نفس یا بدنام کرنے کے جذبات کے تحت کام نہیں کرتے مثلا پاکستانی فوج سے ہماری دشمنی کسی ذاتی انتقام یا خون بہانے کی خواہش یا ان کو بلاوجہ بدنام کرنے کے لیے نہیں بلکہ شرعی بنیادوں پر ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم ان سے بات چیت کرنے نتیجہ خیز مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی فوجی سچے دل سے توبہ کر لے تو ہم اس کے قتل کے در پہ نہیں ہوتے چاہے اس نے دوران جنگ جتنے بھی قتل کیے ہوں اس لیے کہ یہ جنگ ذاتیات یا نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو رہی ہے اگر اسلام اور مسلمانوں کی مسلحت اس میں ہو کہ محبوب ترین دوست کو سزا دی جائے اور بدترین دشمن کو معاف کر دیا جائے تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اہل سنت و جماعت توبہ کرنے والے کی توبہ سے خوش ہوتے اور عذر خواہی کرنے والے کا عذر قبول کرتے ہیں گناہ گار کی ہدایت کے لیے وہ دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے نفسانی خواہشات کے لیے یہ سب نہیں کرتے بلکہ صرف رضائی الہی ان کا مطلوب و مقصود ہوتا ہے وہ خلق خدا کی ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں وہ اپنے مخالفین میں کسی بھی یا گناہ کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے کیونکہ اس پر خوش ہونا گویا کہ اللہ تعالی کی نافرمانی پر خوش ہونا ہے اور جو اللہ کی نافرمانی پر خوش ہوتا ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں وہ مسلمانوں کی غلطیوں کی پردا پوشی کرتے ہیں ان کے عیوب کو ڈھونڈتے نہیں پھرتے وہ علماء کی غلطیوں کو صرف اس بات حق کے لیے بیان کرتے ہیں انہیں روکنا مقصد ہوتا ہے ٹوکنا نہیں ترجیح مقصد ہوتی ہے تجریح نہیں حق کے خاطر ان کی غلطیاں بیان کی جاتی ہیں ان کی حت کے عزت یا ذاتیات پر حملہ ہرگز مقصد نہیں اور یہ جائز بھی نہیں اور حتی ال امکان ان کے لیے آزار تلاش کرتے ہیں جیسے پیغام پاکستان کے سلسلے میں ہمارا یہی موقف ہے کے علماء کی اکثریت وطن عزیز پاکستان میں یرغمال ہے سر اٹھانے والے کو ذہنی جسمانی اور سیاسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو بالکل واضح ہے اس کے لیے دلیلیں اور مثالیں دینے کی انشاءاللہ اللہ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں میری بہنوں بعض صلف صالحین برسر عام مسلمانوں کی غلطیاں اور عیوب بیان کرنے سے منع کیا کرتے تھے خطبہ اور مقررین کو اس سے روکا کرتے تھے تاکہ اہل کتاب اور مشرقین ان باتوں کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کا مذاق نہ اڑائیں اس ضمن میں بدعت و الحاد کے ماحول میں اسلامی جماعتوں کا مذاق اڑانا بھی شامل ہے یعنی جمہوریت جیسے الحاد اور دوسرے نت نئے ملحدانہ افکار کے ماحول میں ان کے برداروں کے سامنے فروعی اختلافات کی بنیاد پر اسلامی جماعتوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اس سے ملحدوں کو موقع ہاتھ آتا ہے بہت سارے لوگ سنی صرف اسی کو مانتے ہیں جو سو فیصد سنت پر عمل پیرا ہو جس سے کوئی بھی غلطی تعویل یا جہالت سرزد نہ ہو اس کے بالمقابل بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بداعتی صرف وہی ہے جس میں ساری بدعتیں جمع ہوں اور یا اس کا تعلق ایسے کسی فرقے سے ہو جس کی گمراہی پر امت کا اتفاق ہو حالانکہ حقیقت در اصل یہ ہے کہ بدعت بھی دوسرے گناہوں کی طرح ایک گناہ ہے جیسے گنا کبیرہ اور سگیرہ ہوتے ہیں کھلم کھلا گنا اور مشکوک گناہ ہوتے ہیں بدعت بھی اسی طرح ہے یعنی بعض دفعہ بدعت بڑی ہوتی ہے بعض دفعہ چھوٹی اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار تمام علماء کسی بات کو بدعت قرار دیتے ہیں یا کسی بات کے بدعت ہونے میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے جیسے قرآن کریم کو چومنا یا نماز کے بعد اجتماعی دعا وغیرہ ایسی بدعتوں سے کم ہی لوگ بچ پاتے ہیں تعویل غلطی اور جہالت کی وجہ سے کسی بدعت میں مبتلا ہو جانا اکثر لوگوں میں موجود ہے گاہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی فرد یا گروہ سنت پر سو فیصد پابندی کے باوجود بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ بدعتی حضرات بھی سنت پر عمل کر لیتے ہیں عمومی حکم اصول قواعد کی بنا پر ہوتا ہے نہ کہ واقعات کی بنا پر اور توفیق تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے ہر کسی کو چاہیے کہ اپنی چھان بین کرے اپنے عیوب کی اصلاح کی فکر کرے اپنے ایمان کی تجدید کرتا رہے اپنے کو دھوت کا دلہا ہوا کوئی بھی تصور نہ کرے بغیر کسی زیادتی اور نا کے سب کو ایک دوسرے کی خیرخاہی کا سوچنا چاہیے اور حق بات کا سرچشمہ جو بھی ہو قبول کرنا ضروری ہے